الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفا فما بعد فأوض بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون سادق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لثاني يفتح قولي آمین یا ملال رمضان اور روزے سے متعلق ہم نے کافی دفعہ بات کی ہے ہمارے دروس میں بھی بات ہوتی رہتی ہے جو جو میں کہ ہمارے درست ہم میں بھی بات ہوتی ہے اور وہ موجود بھی ہے ریکارڈڈ اور اس میں یہ بار حارض کیا جا چکا ہے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے روح اور بدن اور ان دونوں کے کمبینیشن سے ہی وہ کام ہونا ہے جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے میری روح بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی نا بدن بھی کچھ نہیں کر سکتے جس طرح ویلڈر کی ویلڈنگ جو ہے وہ دونوں گیسوں کی کمبینیشن سے ہی ہو سکتی ہے اس میں گیسوں کی کمی بیشی سے آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو ٹارٹ ہوتی ہے اس کے شولہ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اسے بالکل بلو کرنے میں وہ دونوں جو گیسے ہم کو چھیڑتا رہتا ہے تا کے شول کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح روح اور بدن کے معاملے میں بھی اگر افراد و تفرید ہو جائے تو یہ موجود ہوتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتے جس کے لیے اسے بھیجا گیا ہے لہذا جہاں روحانیت کو زیادہ غالب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بدن کے رستے مسدود کیے گئے وہاں بھی سختی کی گئی ہے شریعت کی طرف سے اور آپ نے فرمایا لا رہبانی فی الاسلام پھر اسلام بلکہ یہ جو بدن کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا اور شریعت کے احکامات کی حدود کے اندر پورا کرنا یہ امتحان ہے ایک بچے کو اگر ایک سوال نامہ ملتا ہے جسے اسے حل کرنا ہے اگر وہ بچہ اس کو پھاڑ دے تو کیا سمجھتا ہے وہ اس کا کام ختم ہو گیا اسی طرح اگر کوئی آدمی بدن کو مار ہی دے آنکھوں میں سلائیاں پھیر دے نہ آنکھ ہوگی نہ بدنظری ہوگی کانوں میں شیشا پگلا کے ڈال دے نہ میں میرے کان ہوں گے سماعت ہوگی نہ میں گانے سنوں گا اور جیسے با صاحبہ نے خصی ہونے کی اجازت مانگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گنا کا جذبہ جو ہے وہ مشتہل ہوتا ہے ایک دم اسی طریقے سے نیکی کا جذبہ بھی مشتعل ہوتا ہے. اور اس وقت اس کو بھی قابو رکھنا اتنا ہی بڑا صبر ہے جتنا گناہ کی طرف جو ہے وہ بھڑکنا بدن کا اور اس طرف کی جو اڑان ہے اور اس طرف جو ارج ہے اس کو دبا کے رکھنا صبر کہلاتا ہے جب آدمی پلٹ کے آتا ہے اس طرف سے نیکی کی طرف تو وہ چاہتا ہے کہ وہ جو درمیان والا راستہ ہے امتن تن واساتن وہ کراس کر کے بہت زیادہ رائٹ میں چلا جائے ایکسٹریم رائٹ میں اور یہ بھی اتنی بڑی گمراہی ہے جتنی بڑی وہ ایکسٹریم لیفٹ میں چلے جانا رضا فرما یا الگ کتاب لات کی دین ہے یہ مختصر سی گفتگو ہے میں ارجے کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں ہمارے پاس بدن ہے اور روح ہے ایک خاکی ہے ایک نوری ہے دونوں کی تقاضے الگ جیسے ایک بم کے اندر دو متضاد قوتیں جمع رہتی اور اگنیشن اس کا فائر ہوتا ہے تو پھر وہ پھٹتی ورنہ انہوں سلامتی سے رہتی وہ گھوڑا نہیں دبنا چاہیے اس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں متضاد تقاضوں کے باوجود رہتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کو قابو میں رکھنا روحانیت بدن سے جو کام لینے کے لیے بھیجی گئی ہے رو ڈرائیور ہے تو یہیں کہ یہیں کہ, یہی, کہ یہ جو ہے یہ بدن کا پہیا جام کا ہڑتال ہوتی ہے نا کہیں یہ اتنا غلبہ نہ پالے کہ بدن کو کسی گار کے اندر ہی دکیل دے پہیا جام آج گاڑی گھر سے ہی نہیں نکلی نہ نکلے گی نہ ایکسیڈنٹ ہوگا نہ کوئی جلائے گا نہ کوئی مارے گا اسی لیے اقبال نے کہا کہ یہ چیزیں سامنے سے اٹھا لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہاں سے اٹھا دو گے رستے میں مل جائے گی اسکول میں مل جائے گی کالج میں مل جائے گی جہاں کام کرتا ہے وہاں مل جائے گی کتنے دن اٹھاؤ گے کمالے ترک نہیں ہے آب و گل سے مہجوری کمالے ترک ہے تسخیرِ خاکی و نوری یہ خاکی و نوری بدن خاکی ہے نا رو نوری ہے یہ اتنے ڈسپلن ہو جائیں یہ اتنے ایجوکیٹ ہو جائیں کہ چیز سامنے پڑی ہو روزے میں کیا تربیت دی جاتی ہے آپ کے گھر میں کھانا ختم ہو جاتا ہے نہیں پڑا ہوا بیوی بھی ہے کھانا بھی ہے پانی بھی ہے جوس بھی ہے فروٹ بھی ہے کیوں نہیں کھاتے ایجوکیٹ کیا نا اپنے آپ کو نہیں کھانا گھر سے نکالتے تو کچھ نہیں نا سب کچھ گھر میں ہی ہوتا ہے کہاں پابندی لگتی ہے نوری پہ کمال ترک ہے تصخیر خاکی و نورین ان کو ایجوکیٹ ورنہ انٹرنیٹ بند کر دو فلاں چیز بند کر دو فلاں چیز بند کر دو اس کے بعد یہی جی رہ جاتا ہے پھر لوگوں کو اندر بہرا بنا دو آنکھیں نکال دو لی. نہ رہے بان سے نہ بجے بانس ان کی تربیت کرنی اب یہ جو نوری ہے جو آسمان سے آئے انصاف کی خوراک بھی نوری آسمان سے آیا اس کی خوراک بھی آرش سے آتی بڑے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو پتا وہ جیل میں بھی ہوتے ہیں جو کھانا گھر سے جاتا ہے جیل کی دال تو غریب لوگ کھاتے یہ اس جیل میں بند بھی ہے تو کھانا اس کا عرش سے آتا ہے کبھی حضرت ن لے کے آتے ہیں کبھی حضرت موسا لے کے آتے ہیں کبھی حضرت عیسیٰ لے کے آتے ہیں کبھی محمد مصطفا صلی اللہ وے آتے ہیں. وہ اس کی خوراک لے کے آتے ہیں. یہ جو خاکی ہے اس کی خوراک میں یہاں موجود ہے اس کے لیے نبی کی ضرورت کوئی نہیں نبی سے پہلے بھی لوگ کھا بھی رہے ہوتے بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں کو وہ پہلے بھی کھا رہے ہوتے تو بدن خاکی ہے اس کی خوراک بھی خاک میں رکھی ہے یہ مٹی سے ہے اس کی خوراک بھی مٹی میں رکھی ہے بولے روح ہمینا مر ربی رو اللہ کا حکم ہے اس کی خوراک بھی وہیں سے آتی اللہ کا کلام اس کی خوراک اب یہ مٹی والا تو کھاتا پیتا رہتا ہے یہ جو اس کی اس کے حقوق ہمارے اوپر کھلانا پلانا چاہیے اللہ رسول صلی اللہ وسلم نے منع کیا کہ آپ گھوڑے اور اونٹ سے کام تو لیں ان پہ لوڑ تو ڈالیں لیکن آپ ان کو کھانے پینے کو پورا نہ دیں اگر شریعت اس بدن سے کام لیتی ہے اور اس کام لینے سے ہم صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ جو آپ اپنے بال بچے کی روزی کماتے ہیں جو کنکریٹ کرتے ہیں جو کیبلیں بچھانے کے لیے کھڈے نکالتے ہیں جو سارا دن ٹیکسی چلاتے ہیں یہ بھی فی اللہ ہے یہ بھی آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں لہذا اس کے لیے اس بدن کو فیڈ کرنا اس بدن کو خراب اس کی دینا اس کو اور راحت اور آرام دینا جسے کہ حضور نے فرمایا ہوا انفس کا حق کا تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے تو اس کو کھلانا پلانا بھی چاہیے لیکن ساتھ وہ جو دوسرا کمبنیشن ہے وہ نورانی والا اس کو بھی تو کچھ کھانے کو دینا ہے نہیں دینا اب اس میں جب ہمیں اس کو بھوک لگتی ہے یہ خاکی والے کو تو یہ تو پود مچا دیتا ہے نا لوگ کہتے ہیں جی ہو اللہ پڑ رہی ہیں لوگ کہتے ہیں جی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے فورن آدمی دوڑتا ہے اور پیٹ بھر لیتا اب رو کے معاملے میں وہ بچاری کچھ نہیں کر سکتی رو اگر پیاسی ہو تو بدن کو کوئی انڈیکیشن نہیں ملتا پیٹ میں درد کو نہیں ہوتا چھاتی میں درد کو نہیں ہوتا سر میں درد کو نہیں ہوتا شوگر کا لیول ڈاؤن کوئی نہیں ہوتا اگر اسے کھانے کو نہ ملے تو بدے کے ٹانگوں میں جان کوئی نہیں رہتی جیسے خاکی بدن کو ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ سست ہو جائے چلا نہ جائے اسے اٹھا نہ جائے اسے اور وہ دوڑ کے خوراک لے نہیں لہذا اس معاملے میں وہ بڑی مجبور ہے وہ ہمارے زمین کی محتاج ہے کہ وہ محسوس کرے جب کوئی مہمان آپ کے ساتھ جاتا ہے کہیں پہ تو آپ اب اس کا پیٹ اپنا ہے ہمارا پیٹ اپنا ہے ہو سکتا ہے مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی اس کو لگی ہوئی ہو سکتا ہے میں گھر سے پراٹھے دو رگڑ کے چلا ہوں وہ بچارا گھر سے بھوکا نکلا پتا تو کوئی نہیں گیس تو کوئی نہیں سوئی تو کوئی نہیں پتا چلے بھائی فیول کتنا ہے کتنا نہیں لہٰذا بار بار جی کیا خیال ہے یہاں روکے کوئی کھانا وانا نہ کھا لیں کیا خیال ہے آپ کا یہاں پوچھنا پڑتا ہے اس سے کہ یار کہیں بھوکا نہ مار جا اور کہے گا کہ کس کے ساتھ میں گیا ہے بات یہ کہ نہیں اسی طریقے سے یہ روح جو ہمارے ساتھ لگی ہے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے پوچھتے رہیں کہ کیا حال ہے کیا خیال ہے کچھ کھانے کو چاہیے نہیں چاہیے اس کے لیے اللہ تعالی نے بڑے حکمت کے کی فیصلے کیے جیسے اس بدن کی خوراک کے لیے موسم ہے سردیاں ہوں گی تو پھر کنو ہوں گے پاکستان اور گرمیاں ہوں گی تو آم آئیں گے تو اس یہ جتنے بھی موسم بدل رہے ہیں کچھ سردی ہوگی برف جم جائے گی گرمی ہوگی وہی برف پگلے گی گلیشیر سے پھر وہ ہمارے دریاؤں میں آگی پر نلکوں میں یہ سارے ہمارے کھانے پینے کا وقتہ ہے یہ موسم جو ہے یہ ہمارے لیے چیزیں پکاتے تاکہ اس بدن کی کو سردیوں میں عام طور پہ گرم چیزیں ملتی ڈرائی فروٹ اور یہ اور وہ اور گرمیوں میں سردیوں میں سرد ملتی ہے سوری اور گرمیوں میں گرم ملتی ہوتا یہ کہ آدمی گرمیوں میں اتنی زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھا لیتا ہے کہ وہ برابر رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کو گرم بھی دی جائے انگور گرم ہے سردیوں میں ہم گرم چیزیں مونگ پھلی اتنی کھا لیتے ہیں کاجو اتنے کھا لیتے ہیں باہر سردی لگ کہ وہ اندر طبیعت جو ہے وہ اس لاز اس کے لیے کنو پیدا کیا ہے سردی میں پیدا کیا اس کو بھی کھاؤ تھا کہ وہ برابر ہو اللہ کی حکمت ہے اسی طریقے سے روح کے لیے بھی موسم ہے حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا موسم الخیر رمضان کا مہینہ موسم الخیر ہے یہ روح کو فیڈ کرنے کے لیے اور اتنا فیڈ کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں پیٹرول پمپ سے ہم یہاں جب نکلتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا اگلا جو فیول پمپ ہے یہاں سے وہ بیس کلومیٹر ہے پچاس کلومیٹر ہے سو کلومیٹر ہے دو سو کلومیٹر ہے لہذا ہم سوئی کی طرف بھی دیکھتے ہیں فیول کی گیج کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنا وہاں تک پہنچ جائیں گے یا نہیں پہنچ جائیں گے اگر نہیں تو جو بھی دس بیس کا ڈالنا ہے یہاں پاکستان میں دس بیس کا نہیں وہ ڈالنے ہم اتنا تکوا رمضان میں اکٹھا کر لو کہ اگلے رمضان تک یہ کافی ہو جائے گیارہ مہینے ہیں درمیان میں لال لکن تو یہ تمہارا فیول پمپ ہے اسے اس تم نے روح کو سیراب کرنا ہے یہ موسم الخیر ہے فیہ لتون خیر میں الف شار ایک رات اس میں ایسی ہے ہوتا نا جہاں بھرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں جیسے آب از بھرنے کے لیے آپ کو پتہ بڑا رش ہوتا ہے لائنیں لگی ہوتی ہیں لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دس دریال دے کے تو کسی سے بروا کے یا بھرا ہوا لے کے آ دے لائن میں کون لگے تو جتنی ضرورت کی اہم چیز ہوتی ہے لائن لمبی ہوتی ہے کھڑکی توڑ لہذا اس کے لیے اگر ٹوٹیاں زیادہ کر دی جائیں اس کے آؤٹ لیٹ زیادہ ہو جائیں تو ایزیلی بھرا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کے آؤٹ لیٹس زیادہ کر دی ایک لالا تل قدر ہزار مہینوں سے بہتر اندازہ کریں یہ موسم الخیر دوسری طرف دن کو کھانا بند کر دیا ہے پینا بند کر دیا اس یہ جو خاکی والا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ جو ویلڈر ہوتا ہے وہ چھیڑتا رہتا ہے نا دونوں ناب جو ہوتی ہیں اس کی گیسوں والی اور جب شولہ بالکل تیز ہو جاتا ہے شاشاں کرنے لگتا ہے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر کا, کاٹتا بھی ہے اسی سے کٹنگ بھی ہوتی ہے اسی سے وہ جوڑتا بھی ہے یہ ادھر سے کھانا کام کر دیا دن بھر کے لیے اور ادھر رات کو جب کھا کے یہ تھک جاتا ہے تو اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے بھیا پڑھو ترابی پڑھو سنو قرآن یہ دونوں کو شولہ تیز کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بدر میں جائے تو بجل کی گردن کاٹے اور مسجد میں جائے تو رب کے سامنے روئے یہ وہ کمبینیشن ہے جس کو رستم کے جاسوس نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ ہم روحبان ان و فرسان ان نہار یہ رات کو رائے ہوتے ہیں کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کبھی تلوار بھی ہاتھ میں پکڑ سکتا بچوں کی طرح گڑگڑا گڑ گڑا کے گڑ گڑ گڑ روتا ہے رب کی طرح معافیاں مانگ رہا اسے وہ بل اشار حمیست رون اینڈ دے آر نائٹ آف ڈے پورسان بن یہ دن کے شاسوار گھوڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو لاشوں کے جو ہے وہ پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں یہ کمبینیشن مطلوب ہے مومن سے رمضان تمہیں یہ دے اضا لقی تم فیاتن اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کافروں کی جماعت سے ہو جائے تو ڈٹ اب ڈٹنے کے لیے وہ طاقت کہاں سے چاہیے یہیں سے ملے گی نماز سے ملے گی روزے سے ملے گی اس لیے کہ روح کی خوراک تو یہ قرآن اللہ کا ذکر اللہ کی یاد تحلیل اب میں نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں کے تقاضے بڑے متضاد ہیں اس کی خوراک زمین میں ہے یہ پستی کا مکینہ اور پستی کو پسند کرتا ہے آپ بتخ کو کتنا بھی روک کے رکھیں کتنے بھی اچھے اس کو رکھے اے سی میں رکھے صاحب لیکن جب آپ جب تک اسے پانی میں آپ نہیں چھوڑیں گے وہ پانی میں اپنا جو کچھ سنے کرنا نہیں کرے گی وہ کبھی بھی ریفریش ریفریشمنٹ نہیں ہوتی اسی طریقے سے اور بھی چیزیں بٹیرے کو جب بھی آپ چھوڑیں گے وہ سیدھا جا کے مٹی میں اپنے اوپر مٹی ڈالے گا ساری اور اس کے بعد وہ فریش ہو جائے یہ پستی کا مکینہ پستی میں خوش ہوتا ہے یہ جو اوپر سے بھیجی گئی ہے یہ پستی میں اس کا دل تنگ ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو گھوٹا گھوٹا محسوس کر یہ آئی اس لیے ہے کہ اس کو پستی سے اٹھا کے اوپر لے جائے اس کو کہاں لے جائے جہاں سے وہ آئی ہے انا لیا اللہ کے پاس سے یہ بدن تو یہاں بنا ہے اتنا پوٹاشیم ہے اتنا اس کے اندر نکل ہے اتنا اس کے اندر سونا ہے اتنا چاندی ہے اتنی فاسفورس ہے اتنا فلا اتنا ڈھی ہے یہ تو یہیں سے ملا ہے سارا یہ دارا شارا جو بھی ملا ہے اللہ سے کوئی اور آیا جو اندر ہے جو کہتا ہے جو, کہتا ہے جو کہہ رہا ہے یہ جو اللہ کے پاس سے آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ اس بدن کو بھی اللہ کے پاس لے جائے ولا انا اللہ رفا انا ہو بے اللہ کی آیات اس لیے آتی ہیں <t Muhammad> تاکہ وہ بلند کریں اس پستی سے اٹھائیں <futures> اب پستی میں اتنا زور ہے ہمیں نہیں پتا جا. ہم زمین پہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ زمین میں طاقت کتنی ہم یہ ذرا اوپر اٹھنے کی کوشش کریں پھر پتا چلے کہ جو برائیاں ہیں یہ جو گنا ہے ان کے اندر کتنی کشش اور کتنا زور ہے پتا اسی کو ہے جو برائی کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے جو کوشش نہیں کرتا اسے کبھی نہیں پتا چلے گا کہ زور کتنا وہ کہتا جب موقع ہے گا میں توبہ کر لوں بھائی بہت مشکل بار بار ٹرائی کرنی پڑے گی وہ جو امیر خسرو نے کہا نا کہ بہت ہی کٹن ہے ڈگرپن گھٹکی کیسے بھر لاؤں میں جھٹ پٹ مٹکی تو جھٹ پٹ ہونے والا کام نہیں یہ تو اٹھتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر, اٹھتا ہے پھر گرتا ہے ولاق اخلاد الل اردے <الْأَرْضِ> یہ زمین میں خلود چاہتا ہے یہ جو بدن ہے یہ چاہتا یہیں پر رہ فماسا لو کماسا لب کتے کی طرح ہڈی کے پیچھے کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے بس ادھر دوڑتے ادھر دوڑتے ہم اسے اس سے بلند کرنا چاہتے ہم روٹی کو اس کا ہدف نہیں بننا دینا چاہتے اس کی ضرورت کی حد تک رہنے دینا چاہتے اب وہ رو اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے وہ یہ چاہتا کہ روح بھی یہی رہ جائے آپ دیکھنا ایک بچہ اگر کھیلنے گیا ہو چھوٹا بھائی کھیلنے گیا ہو بڑا بھائی کھیلنے گیا ہو اس لیے کہ قبضہ تو اسی کا نا یہ بڑا بھائی ہے یہ جو مٹی والا ہے یہ بڑا بھائی ہے یہ زبردستی کر لے روز زبردستی نہیں کر سکتے بڑا بھائی کھیلنے گیا چھوٹے بھائی کو ماں نے بھیجا جاؤ بھائی کو بلا کے لیا ہوم ورک کر کھانا کھا لے کوئی اب بڑا خود تو واپس نہیں آ رہا کوشش یہ کر رہا ہے کہ ایک کی بجائے دو مجرم ہو جائیں اگر تو اماں کا غصہ بانٹے جائے گا دو پہل مجھے چار مارنی ہے دو بھائی ہو جائیں گے تو دو دو ماریں گے وہ چھوٹے کو بھی روکے اچھا ٹھیک ہے چلتا ہوں سفر آتے تھے سامنے بیٹھو بنتے کھیلتے اچھا تم ایسا کرو ایک اوور کرا دو بالیں چار کرا دو اب جب وہ بالیں کرائے گا تو ذہر ہے وہ بھی اس میں منہمک ہو گیا لگ گیا ادھر جو بلانے گیا تھا وہی وہی اڈا لگ جائے اس بدن کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے روح کو بھی اٹریکٹ کر لے اور اسے بھی ان چکروں میں مادی چکروں میں پھنسا لے یہ بلڈنگ یہ پلازا یہ دکان یہ گاڑی یہ جاگیر یہ مربے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس چھوٹے بھائی کو بھی یہی لگا لے اپنی خدمت میں لگا لے یہ ہے میچ دونوں کے درمیان لگا۔ وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا اور وہ کوشش کرتا کہ یہ اٹھانے والا بھی یہیں رہے یہ کشتی ہے دونوں کے ڈر اس میں دو چیزیں روح کی توانائی ختم ہو جاتی ہے اگر اسے اس کی خوراک نہ ملے جیسے اس بدن کو خوراک نہ ملے نماز میں بھی ٹانگیں کانپتی رہتی اگر روح کو توائی نہ آئی نہ ملے تو وہ بدن کی اس انگیخت اور اس ارج کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر وہ غلام بن جاتے روح جو ہے انسان کی وہ غلام بن جاتی قیدی ہو جاتی ہوسٹیج اس کے لیے دو کام ایک تو اللہ تعالی نے اپنی کتاب بھیجی تل یت عَلَيْهِمْ تو زَادَتْهُمْ تم اب ایمان کا تعلق رو کے ساتھ جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو روح کا ڈائنمو کام کرنا شروع کر دیتا بیٹری کی ریچارجنگ شروع ہو جاتی دوسرا گناہوں کا بوجھ یہ بدن جو گنا کرتا ہے اس کے دھبے رو پر لگتے اس کا دل پر دھبا لگ جاتا ہے دل اصل میں روح کا آفس ہے روح کا محبت ہے وہی کا نظول بھی دل پر ہوتا ہے نزلہ روح اللہ کل اب ایک تو کمزوری اوپر سے بوجھ گناہوں کا رمضان میں یہ دونوں کام ایک تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو ہم سنتے ہیں سننا گناوں پر پابندی لگ جاتی ہے ہم نہ کریں اگر نہ لگائیں تو الگ بات ہے لیکن حکم یہی ہے کہ گناہ سے بھی روزہ ہوتا ہے یعنی صرف کھانے پینے سے ہی نہیں روکنا اپنے آپ کو بلکہ اپنے آزار جوارے جو ہیں ان کو بھی گناہ سے روکنا ہے نظر کو بد نظری سے روکنا ہے کانوں کو بری باتیں سننے سے روکنا ہے زبان کو غیبت سے روکنا ہے پاؤں کو بری طرف چلنے سے روکنا ہے. سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ گنا معاف کر دیے جاتے رائٹ right آف جب گنا ہلکے ہو جاتے تو روح چمک کے باہر نکلتی ہے بہت ہلکا ہے یہ جو گنا ہے یہ روح کی اڑان کو متاثر کرئے کہ ایک بد نظری چالیس سال کی عبادت کے نور کو کھینچ لیتی تو اس کا مطلب کون نور جب کھینچا تو کون کمزور ہوا روح کمزور تو ہم عبادت کر ان سلا تنہا انل فاخشا تو نماز کو ڈنڈا لے کے تو نہیں روکتی کسی کو نماز فاخشہ اور منکر سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتی تو ایک تو گنا معاف ہو جاتی رحمہ اوسا تو ہو مفتے رہا آخر ہو اچ کو نار ڈرپ بھی لگی ہوئی ہے قرآن والی روزے والی یعنی نیل بھائی موت بھی رکھا ہوا قرآن کی ڈرپ بھی لگی ہوئی اور لوڈ بھی کم کیا گا کہ بلندی میں آسانی رہے بلندی میں آسانی اب جنہیں اپنی کیفیات پر جن کی اپنی نظر ہوتی ہے جو اپنی ریڈنگ کرتے رہتے ہیں جنہیں پڑھنا اپنا آپ آ جاتا ہے انہیں محسوس ہو جاتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کو ایک دفعہ کسی نے غلام نے ان کے آ کے دودھ دیا جب گھونٹ بھرا تو اپنی کیفیات کے اندر انہیں فرق محسوس فوراً انہوں نے کلی کر دی کہہ کر دی نکال دے جو بھی تھا اور اسے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہو کیوں? تو میں, یہ تو مجھے مشکوک لگتا ہے جب یہ میرے اندر گیا ہے تو مجھے اپنی کیفیت میں تبدیلی محسوس اب کمی یا بیشی اسی کو محسوس ہوگی جس کے اندر ہے جن کی سوئی پہلے ہی ای پہ گئی ہوئی ہے ایمپٹی ہے ان کا کیا اوپر نیچے ہونا ہے بھائی ہمارا ہمیں تو تب کمی محسوس ہونا سوئی فل پہ ہو تو پتا چلے نیچے گئی ہے یہاں تو پہلے ہی وہ ای پہ کھڑی ہوئی ہے ریزرو بھی پتا نہیں ختم ہو گیا ہوا ہے غلام نے کہا میں نے زمانہ جہالت میں کسی پر کوئی جادو مادو کو ٹونا کیا تھا تو وہ میرا مشکور تھا بلا تھا تو آج وہ مجھے مل گیا تو وہ مجھے لے گیا اور شکریہ کے طور پہ اس نے مجھے یہ دیا تھا اندازہ کریں کہ کب کا گنا ہے پری اسلام اسلام سے پہلے زمانہ جہالت کی بات مسلمان ہو گیا ہے وہ بندہ ان کو لے گیا ہے اور اب ذہرا اس نے یہ کہا تو نہیں ہوگا نا یہ اس کا بدلہ ہے لیکن دینے والے کی نیت چونکہ وہی تھی کہ اس نے کوئی دم کیا تھا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تھا یا میری گائے کا دودھ ٹھیک ہو گیا تھا یا کوئی تو اب یہ نظر آ گیا تو اس نے ان کو وہ ہدیے کے طور پر دیا ہے ویسے بھی لوگوں میں یہ ہے کہ جب تک ہدیا نہ ملے طویز میں اثر کوئی نہیں ہوتا غیر طویز دینے والوں نے یہ چیز پیدا کی ہوگی حالانکہ معاملہ الٹ ہوتا ہے جو بے لوس کام کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا میں بھی اثر رکھتے جو ڈاکٹر چمڑی اتارتے ہیں بڑے بڑے اسپیشلسٹ ان کے یہاں شفا کو نہیں ہوتی وہ جو اللہ توکل جو ڈاکٹری کو ڈاکٹری سمجھتے ہیں ایک امانت سمجھ کے کرتے ہیں لوگوں کی خدمت جس کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کے کپڑے بھی نہیں ہیں بچا تھے اس سو لاکھوں کا مطالبہ کرنا مریض مار رہا کرنا جب تاپ کریں گے جب اتنے لاکھ پہلے جمع کروا یہ تو کسائی ہوئے ڈاکٹر تو نہ ہو رہا۔ تو جو فی سبیر کام کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہوئی تھے شافی اللہ ہے ڈاکٹر شافی نہیں ہے دوا بھی شافی نہیں وہ چاہے تو کسی کی خاک کی چٹکی کے اندر شفا ڈال تو انہوں نے وہ دیا اور کب کا گناہ تھا حالانکہ وہ گناہ معاف ہو چکا تھا جب اسلام لاتا آدمی تو قتل بھی معاف ہو جاتا حضرت ویسی جب اسلام لائے تو حضرت حمزہ کا خون معاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بھی ناپسند ہو اس سے تعرض نہیں کر سکتے اس لیے کہ اسمان والے نے قانون یہ بنایا اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو تمہیں دیکھ کے چچا یاد آ جاتا لیکن یہ نہیں کہا کہ اسی گردن مار دو اب کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کا معافظ کون ہے لا الہ الا اللہ اب اگرچہ انہیں نبی کے چچا کو شہید کیا ہے لیکن نہیں پکڑا جائے پوری اسلام گناہ تو اس کا اثر انہوں نے محسوس کیا کہ میری ایمان کی کیفیات میں فرق پڑا تو یہ جو روح ہے اس کو قوی کرنا اس کو اس کی خوراک دینا قرآن سنوانا قرآن پڑھنا آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں نا موسم ہوتا ہے اور موسم میں وہ چیز آسان ہو جاتی اب موسم سردی کا ہے تو اس میں جیکٹ پہننا اس میں شیروانی پہننا اس میں کوٹ پہننا آسان ہے کہ نہیں گرمی میں وہی کوٹ ہوتا ہے مصیبت ہوتی ہے کہ نہیں کہیں جانے کے لیے دو چار منٹ پندرہ منٹ کے لیے پہننا پڑ جائے تو پھانسی کے پھندے بھی ہوتا ہے رمضان کا موسم ایسا کہ اس میں خیر آسان ہو جاتی ہے یہ موسم ہم اصل کے مار کے بعد جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں رمضان میں کبھی ایسا ہوا کہ بغیر رمضان کے بھی کوئی اتنا پڑھ سکتا بندے کو نہیں نظر آتا کے بعد موسم. اور آپ جو ہے وہ مسجد صاف کرنے والا دھکے دے دے کے نکالتا ہے یار نکلو میں نے مسجد صاف کرنی لوگ اٹھتے ہی نہیں جیسے پانی میں بہنس بیٹھی ہوتی ہے مزاح لے رہی ہوتی ہے ایسے لوگ مسجد کو انجوائے کرتے ہیں رمضان اصر کی نماز میں مسجد بھری ہوئی ہے مغرب کی نماز میں مسجد بھری ہوئی ہے شاہ کی نماز تو ہے ہی تراوی ہے فجر کی نماز میں جگہ نہیں ملتی کیا ہو یہ وہی لوگ نہیں ہیں موسم سے ما اب چونکہ ہم لوگ جہاں مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں راجا یہ موسم کی بات ہو رہی ہے یورپ میں یہ موسم کوئی نہیں ہوتا رمضان ہوتا لیکن موسم رمضان کا کوئی نہیں ہوتا اگر یورپ والوں کو اور کوئی بھی کمی نہ نہ ہو وہ بڑی حاجی ہو جائیں بڑی نمازی ہو جائیں بڑی سب کچھ ہو جائیں لیکن یہ سوسائٹی یہ ماحول انہیں کبھی نہیں ملتا یہاں تو وہ ماحول ہے کہ کافر کو ہمت نہیں کہ دن کو آپ کے سامنے پانی پی لے ہو اس پہ پابندی ہے اپنے کمرے میں جا کے جو کرنا ہے لیکن مسلمان کے سامنے نہیں کرو گے تو یہ ماحول ہوتا ہے جس میں نیکی آسان ہوتی اس میں ہمیں اب یہ حاصل کرنا ہے یہ بار بار آنے والے نہیں ہیں اس لیے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں ایک صاحب امام کے الفاظ کہ جب دن چڑھتا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نئی تخلیق ہوں میں نیا ہوں زیرو میٹر ہوں اور میں اب پلٹ کے قیامت تک نہیں آؤں گا مجھ سے جو فائدہ لینا ہے لے لو اب میں قیامت تک پلٹ کے نہیں ہوں جو دن چلا جاتا پھر قیامت تک پلٹ کے نہیں ہوں جو منٹ چلا جاتا کوئی پریزیڈنٹ بھی پلٹا کے واپس نہیں لاتا جو سال چلے جاتے ہیں وہ ان کو واپس نہیں لا سکتے اتنی قیمتی تھی یہ رمضان اس میں یہ جو سیل لگی ہوئی ہے لوٹ سیل لیکیوں ہم آئے آپ کو احساس نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے اس لیے کہ بدن کو جو کچھ ملتا ہے اس کا تو سامنے نظر آتا ہے نا گال سر ہو جاتے ہیں آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے لوگ پوچھتے ہوئے کس چکی کا آٹا کھا رہے ہو آج کل ہے, ہے نا لیکن چونکہ نیکیوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کوئی اور پٹ ایسی نظر نہیں آتی کہ پتا چلے کہ بھائی یہ کیا کھا رہا ہے آج کہ حج رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا اس کا پتا قیامت کے دن چلے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احوال گنوائے اپنی امت کے مختصار ربض کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگر موقع ملا تو تفصیل سے رکھوں گا صاحب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے کل رات ایک عجیب خواب دیکھا اب دیکھیں حضور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے ان کے خواب سنا کرتے اور آپ کو پتا یہ جو اذان کا حکم ہے یہ بھی خواب میں آیا اگر لوگ ہوتے ہیں ان کی تعبیر بتاتے ہیں اس کے بعد پھر اپنا خواب سناتے ہیں اب نبی کا خواب جو ہے وہ تعبیر کا محتاج نہیں ہوتا وہ وہی ہوتا ہے ہمارا خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ گندگی صاف کر رہا ہے ٹٹی کا کٹھی کر رہا ہے لیکن اس کی تعبیر یہ ہے کہ دولت ملے گی اب دیکھیں کیا بات یعنی دولت کو کس کے ساتھ اس کا کونڈ کیا ہے اس کا آئی کیا ہے یہ اس کی تعبیر ہے کوئی اگر اکٹھی کرتے دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو ملی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب بزنس میں کوئی فائدہ ہوگا مال میں لے گا یہ اس کی تعبیر ہے نبی کا خواب ہو بہ وہ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت ابراہیم اسلام السلام دیکھا بیٹے کو کبا کر رہا ہوں چوری پکڑ کے گرد ہوگے کہ نہیں ہوگے تعبیر اس کی ہو سکتا ہے اسماعیل کی اسے اس مراد کیا ہے اور مجھ سے مراد کیا ہے اور چوری فرماتے میں نے کل, ایک را... خوا... کل رات ایک عجیب خواب دیکھا میں نے اپنے امتى کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا ہے لیکن یہ حدیث واضح الفاظ میں بھی ہے کہ ماں باپ سے حسنے سلوک انسان کی عمر میں زیادتی کرتا عمر لمبی ہونے کا سبب ہوتا ہے اور تقديريں معجل اور مبرم میں جو توضیح کی گئی ہے سورہ نو میں اس کا ذکر ہے کہ اگر تم لوگ نیک ہو جاؤ یو اخیر حکم علاج علم اللہ تعالی تمہیں تمہارا یہ عذاب تمہاری یہ سزا تمہاری یہ موت یہ جو ذلت کی موت مرنے والے ڈیفر کر دے گا یو عقیر حکم علاج تو اس میں کہا گا کہ ماں باپ سے نیک سلوک انسان کی طویل عمری کا سبب بن جاتا تو یہاں کہا کہ فرشتہ آیا ہے اب کیسے آیا ہے؟ یعنی ایک آدمی جا رہا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا سامنے ٹریلا گاڑی نے میں اس نے گھسنا ہے گاڑی نے اس کے نیچے اور اس بندے نے مرنا ہے ماں باپ سے اس نے سلوک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے بریک لگ جاتے گاڑی ادھر چوکے کھجور سے جا لگتی ہے ادھر بچ جاتا ہے یہ ہے فرشتہ مالا کو الموت آ گیا ہے اس کے ہاتھ سے چھین لی گیا بندہ میں نے دیکھا ایک امتی کو ملاکل الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے ہیں لیکن ماں باپ کی اطاعت آ کر ملاکل کو اس سے ہٹا دیتی ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ شیطانوں نے اسے بھوکھلا رکھا ہے موت کے وقت جو شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی رحمت نہ بندے پر نازل کرے اور اپنے فضل سے ان کو ہٹائے نہ تو ایک تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ویسے ہی تنگ ہوتا جیسے آج کل کیفیت ہے ہماری یہ جو معاملات ہوئے شکست ہوئی ہمارے مجاہد بھائیوں کو تو اس سے بہت سارے لوگوں کا ایمان ڈامان ڈول ہے غزہ میں بھی یہی ہوا تھا اب یہ کیا ہے یہ شیطانی بتائی اب اللہ کے خلاف تھوڑی سی تیلی لگانے کی دیر ہے بندے مسلمان ہیں منہ سے بولتے نہیں ہیں اندر ٹھیک ٹھاک غصہ بھرا ہوا اللہ کے خلاف تیرے حکومت انہوں نے کام کی تھی تیرے نام کی لڑائی لڑ رہے تھے اس طرح مارے گئے ہیں اللہ کے خلاف سکوے اور شکایتوں کے انبار ہیں لیکن ڈرتے کسی سے کرتے نہیں ہیں کہ اگر کی تو ایسا نہ ہو کہ بات نکل جائے لوگ کافر ہو گئے اللہ کے وجود کے بارے میں بہت بڑے سوال نشان لوگوں کے گہنوں پہ لگے ہوئے ہیں تو اس وقت جو کیفیت ہوگی وہ تو بہت مختلف ہو اس میں شیا تین مختلف شکلوں میں آئیں گے ماں باپ جو مرے ان کی شکل میں آ جائیں گے کہ پتر یہاں تو عیسائی بڑی موج کر رہے ہیں یہاں بھی ان کا نیو یارک اور واشنگٹن ہی بنا ہوا ہے اور پتھر ہمارے مسلمانوں کا تو یہاں بڑا برا حال ہے تو تم اگر ہماری مانو تو یہ کلمہ شلما چھوڑو اور عیسائی ہو لو اس وقت اگر بندہ عیسائی نہ بھی ہو شک بھی پیدا ہو جائے تو بے مان صرف شک پر با... متزلزل ہو جائے نا اس نے پہلی جگہ بھی چھوڑ دی اگرچہ اگلی جگہ پاؤں نہ رکھے لیکن پچھلی جگہ سے پاؤں تو اس نے ہٹا لی ہے پانی لے کے آتے پیاس لگی ہوئی مرتے وقت ہر آدمی کو پیاس لگتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ نہیں رکھنے والا جو روزہ کھانے والا ہے اس وقت وہ پیاسا ہی مرے گا اگرچہ اسے سمندروں کا پانی پلا دیا روزہ دار کی پیاس کا بندوبست کر دیا جائے تو شیاتینوں نے اس کو بھوکلا رکھا کوئی ادھر سے مشورہ دے رہا ہے تو ادھر سے مشورہ دے رہا ہے کوئی ادھر سے مشورہ دے رہا ہے فرماتے ہیں اس کے ذکر لا الہ الا اللہ نے آ کر تمام شیطان اسے بگا اب ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ یہ کہاں ہمارے کام آئے گا میں کوئی پتہ نہیں پتا اس وقت چلے گا جب یہ فیل واقع یہ با... کافی لمبی ہڈیشن سے لگ لے جمعے میں اس کو ڈسکس کریں گے الحمد للہ رب اللہ